سیدنا ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی یعنی دوست سے عداوت رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے زیادہ قریب نہیں آ سکتا میرا بندہ نوافل یعنی نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ ضرور دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 محبت اولیا پیش نظر حدیث بھی حدیث قدسی سی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے یا اسے ستائے تو گویا اس نے میرے ساتھ عداوت کی اور مجھے ستایا اولیاء ولی کی جمع ہے اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست وہی ہیں جو شریعت کی مکمل پابندی کریں اور نوافل سے بھی غافل نہ ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ دینا جو لوگ ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے آج کل لوگوں میں اولیا کا تصور اس قسم کا ہے کہ جن سے خرقے آداد و مور ظاہر ہو جائیں خواہ وہ خود اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کریں اپنے کرامتوں کا اعلان کریں اپنے بارے میں مختلف قسم کے دعوے کریں وہی ولی ہو جاتے ہیں حالانکہ کرامات پر خرقیات امور کا اظہار اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے اور خود ولی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس سے یہ عمر ظاہر ہونے والا ہے آج کل بعمل بلکہ بدعمل اور بدعقیدہ قسم کے لوگ پیر اور مرشد اور ولی بنے ہوئے ہیں ایسے لوگ قطع ولی نہیں ہو سکتے ولی ہونے کے لیے شریعت کا عامل ہونا ضروری ہے اور سورہ یونس آیت باسٹھ ترسٹ اور چونسٹھ میں ہے ان اللہ لا خوف ولا هم يحزنون آگاہ رہو بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو وہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کو بھی جانتا ہے تو اب آئندہ تین آیتوں میں اس کے دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے دوستوں کو نہ کا غم لاحق ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنی رحمت رضامندی اور جنت کی خوشخبری دی ہے امام احمد ترمزی اور ابن ماجہ وغیرہ ہم نے ابودردہ اور عبادہ بن سامت سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی زندگی میں بشارت سے مراد نیک خواب ہے جو مسلمان آدمی دیکھتا ہے اور قرآن و سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرشت موت سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کو جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں آیت میں اولیاء سے مراد وہ مخلص اہل ایمان ہیں جو اللہ کی بندگی اور گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے اس سے قریب ہو جاتے ہیں یہاں ان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان ہوتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں ولی کا معنی قریب ہے یعنی مومن جب ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوتا ہے اور شرک اور دوسرے گناہوں سے دور رہتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ولایت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے یعنی اس کی دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے اور مسند بازار میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کے اولیاء کون ہیں تو آپ نے فرمایا جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے آئے 64 کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا وعدہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا ہے یعنی وہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں ضرور داخل کرے گا اور اس سے بڑھ کر کون سی کامیابی ہو سکتی ہے اللہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے لهم الدنيا لا تبدیل هو الفوز ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے وادوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے یہی سب سے عظیم کامیابی ہے انجاح بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا رحمان ان کی محبت سب کے دلوں میں جاگزی کر دے گا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے نیک بندوں کے دلوں میں جاگزی کر دیتا ہے بخاری و مسلم اور دیگر محدثین نے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں پھر آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلان سے محبت کرتا ہے تم سب بھی اس سے محبت کرو تو اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے الحدیث صاحب محاسن التنزیل نے مفسر ابو مسلم کے حوالے سے آیت چھیانوے کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا تعلق قیامت کے دن سے ہے یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کی محبوب چیزیں دے گا اور اس کی توجیح یہ بیان کی ہے کہ دنیا میں تو مرد صالح کفار اور بہت سے مسلمانوں کی نگاہ میں مبغوض ہوتا ہے نیز دنیاوی محبت تو بس اوقات کفار و فساق کو زیادہ حاصل ہوتی ہے اور تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ دنیا والے اگر نیکوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ ان کے نیک اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور آیت کریمہ میں تو عطا ربانی کا وعدہ ہے جو اخروی منافع و فوائد کے ذریعے پورا ہوگا فرائض کی اہمیت اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تقرب اور محبت حاصل کرنے کا افضل ترین ذریعہ فرائض ہیں یعنی جو بھی اللہ تباختار نے آپ پر فرض کیا ہے انہیں مکمل پابندی سے تندہی سے اور مستعدی سے ادا کیا جائے فرائض کو نظر انداز کر کے اور کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اس کا تقرب حاصل کیا جا سکے فرائض میں سب سے اہم ارکان دین نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہیں بلکہ ایسے شخص کے ایمان میں بھی شک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہی کو قرار دیا ہے سنن دا چار ہزار ایک اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نماز کو کفر قرار دیا ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکیس امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تارک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اللہ ہمیں نماز اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جس طرح صحابہ صلحہ نگوکار اللہ کے ولی نیک بندوں نے اپنی زندگی میں نماز کو برتا آوافل کا درجہ فرائض کی اہمیت و فضیلت کے بعد نوافل کا ذکر فرمایا کہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ تعالی کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کوئی شخص فرائض کی بجاوری کے بعد جس قدر نفلی اعمال زیاد سے زیادہ بجا لائے اسے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت اور دوستی حاصل ہوگی جب یہ دوستی اور محبت درجہ کمال کو پہنچ جائے تو انسان کامل بن جاتا ہے اور اس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا وہ شریعت کا اس قدر پابند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غیر شریف باتوں پر کان نہیں دھرتا نہ اس کی طرف دیکھتا ہے وہ نہ ادھر ہاتھ بڑھاتا ہے نہ ادھر چل کر جاتا ہے اس کے کان آنکھ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سارا جسم شریعت اور کتاب و سنت کی تاب میں لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہ اس کی تعمیل کرتا ہے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے جن اشخاص میں جن افراد میں یہ علامات اور اوساف موجود ہوں جیسا کہ قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے وہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی ولی اور حقیقی دوست ہے یہ حدیث اولیاء کو پہچاننے کا اصل ہے کہ کون اولیاء اللہ ہے اور کون اولیاء شیطان ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دے جو اللہ اور اس کے دین کو قائم کرے جو اللہ اور اس کے دین کی طرف دنیا کو بلائے اور خود اپنے آپ کو مختلف برائیوں سے بچا کر رکھے وہ ولی ہے جس کی زندگی خود برائیوں میں گندگیوں میں شرک میں بدعات میں پڑی ہے اسے اللہ ہدایت دے کیونکہ وہ اللہ کا ولی تو ہو نہیں سکتا اور یہ معاملہ مسلک کا نہیں ہے یہ معاملہ اپنے نفس کے محاسبے کا ہے کیونکہ اس دنیا میں ہم لوگوں کو اپنے جواب سے قائل کر سکتے ہیں اس دنیا میں ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آنکھ بند ہوتے ہی اس وقت ہمارا کوئی جواب ہمیں بچا نہ سکے گا اللہ ہماری ہدایت فرمائے اور اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے آمین